بالله من منشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الكتاب من الله العزيز الحکیم انا انضلّا علّ القاب بالحقی فعبُ اللّہ مخلص الدین اللّہ الدین الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إِلَّا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة زمر مکی صورت ہے نزولاً انسٹھ نمبر 59 سورہ صبا کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں ترتیب مصحفی میں یہ انتالیس نمبر پر ہے سورہ سات کے بعد ربط اور مناسبت گزشتہ صورت کے ساتھ بہت سی وجوہات پر ہے سورہ صبا سے قرآن مجید کا چوتھا حصہ یہ شروع ہے اور وہاں سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے اس آخری حصے میں قرآن کے دو مضامین ہیں جو بڑے مضامین ہیں یہ ایک مضمون ہے اطباط قیامت اور دوسرا مضمون ہے شفاعت قہریہ کی نفی سورہ سبا سے شفاعت قہریہ کی نفی یہ چلی آ رہی ہے سورہ صبا میں چار وجوہات کے ساتھ شفیع قہری کی نفی کی گئی سورہ فاتر میں اسی مقصد کو دلائل اقلیہ کے ساتھ بیان کیا گیا سورہ یاسین میں اس پر دلیل نقلی بیان کی گئی سورہ صافات میں عجز المستفین بیان کیا گیا کہ یہ برگزیدہ مخلوق یا آجز ہے سورہ سعد میں اسی مضمون پر مزید ترقی تھی بل اب تلو بالمصائب بلکہ انہیں مصیبتوں کے ساتھ آزمایا گیا ہے اور ان پر ابتلاح اور طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی گئی ہیں تو اس صورت میں یہ صورت ماقبل پانچ صورتوں پر تفری لائی جا رہی ہے جب آجز ہیں اقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلائل کے ساتھ اور ان کی آجزی بیان کی گئی تو اب اس صورت کو تفریح کیا جا رہا ہے گزشتہ صورتوں پر فا اب اللہ مخل صلی الدین جب وہ سب کے سب آجز ہیں تو پھر عبادت کے لائق کون ہے تو آیت نمبر دو میں دعوی توحید کو اس پر تفریح کیا جا رہا ہے یعنی یہ بطور نتیجہ کے لایا جا رہا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے لیے بندگی کرنا تو یہ صورت گزشتہ صورتوں کا اور اس مضمون کا خلاصہ ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں بلکہ گزشتہ دونوں صورتوں میں دلائل نقلیا ذکر کیے گئے توحید پر پیغمبروں کے احوال کے ساتھ دلائل نقلیا ذکر کیے گئے توحید پر پیغمبروں کے احوال کے ساتھ تو اس صورت میں توحید پر عقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں یا اگلا ربط سورہ شافات میں نو پیغمبروں کی آجزی بیان کی گئی سورہ سعد میں مزید نو پیغمبروں کی آجزی بیان کی گئی تین پیغمبروں کی تفصیلن اور چھ پیغمبروں کی اجمالن تو یہاں پہ اس صورت میں دعو توحید کو نو مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے گزشتہ صورتوں میں نو نو پیغمبروں کے ان کے احوال ذکر کیے گئے ان کی آجزی بیان کی گئی تو اس صورت میں نو مرتبہ دعوے توحید بیان کیا جا رہا ہے گزشتہ سورت میں سورہ صافات میں کہا گیا تھا سورہ صافات آیت نمبر پینتیس میں تھرٹی فائیو میں انہم کانو اذا قیل لہم لا اللہ تقبیر جب لا کلمہ توحید بیان کیا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں سعاد میں کہا گیا آیت نمبر پانچ میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں مشرقین کے اسی عقیدے کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ ہم ان کی بندگی تو نہیں کرتے ہاں یہ ہمارے وسیلے ہیں اور ہم کہاں کہ اللہ کو براہ راست پکار سکتے ہیں یہ تو ہمارے درمیان میں واسطے ہیں اور یہی تو ہمارے وسیلے ہیں آیت نمبر تین میں ما بدہم الا ربونا الا اللہ ہزلفا یا گزشتہ صورت میں گزشتہ پانچ صورتوں میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی سبا فاطر، یاسین، صافات اور صاد میں تو اس صورت میں اس کا جو حاصل ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا حاصل وہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر چوالیس میں 44 فور میں کہ جب یہ سارے یہ شفاعت نہیں کر سکتے یعنی اللہ سے کسی کو بزور نہیں چھڑوا سکتے تو شفاعت کا اختیار کس کا ہے تو اس صورت میں آیت نمبر چوالیس میں اس کا حاصل کہ کل اللہ شفات جمعہ شفاعت کے اختیارات سب کے سب اللہ کے پاس ہیں کوئی اگر سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے اور جس کے حق میں کی جائے گی وہ بھی اللہ کی اجازت سے کیونکہ کل اللہ شفات جمیا شفات کے اور سفارش کے سارے اختیارات یہ اللہ کے پاس ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر انتیس میں کہا گیا کتاب کہ ان ضلع کا مبارک ان لب برو آیا تی کر الباب کہ یہ قرآن نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے تو اس صورت میں یہ اول الباب کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ عقل مند ہیں کون جن لوگوں کے لیے قرآن میں نصیحت ہے تو عقلمند کون لوگ ہیں آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں عقل مندوں کی اور اول الباب کی صفات بیان کی جا رہی ہیں یا گزشتہ سورت میں یہ آیت نمبر پچہتر میں آدم کی تخلیق ذکر کی گئی تھی خلق تو دیا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو اس سورت میں آیت نمبر چھ میں یہ آدم کی ذریت اور آدم کی اولاد کی تخلیق کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آدم کی اولاد کو میں کیسے پیدا کرتا ہوں یخلقکم فی بتون ام مہاتم خلقم من بعد خلقن فی ظلمات ثلاث ماں کے پیٹ میں اور تین اندھیروں میں ان کی پیدائش یہ اللہ رب العزت کرتے ہیں یا گزشتہ صورت میں شروع میں بھی قرآن کی ترغیب تھی سورت کے آغاز میں اور سورت کا اختتام بھی ان ذکر للعالمین یہ قرآن کی ترغیب پر ہوا تو اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی ترغیب کے ساتھ یا گزشتہ سورت میں آیت نمبر 6 میں مشرقین کا اعراض بیان کیا گیا مسلے توحید سے آیت نمبر چھ میں تو اس صورت میں موحدین کا انقیاد کہ وہ اس مسئلے توحید کو مانتے ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر پچاس میں ذکر کیا گیا تھا مفتحت تحت اللہ العبواب کہ اہل جنت کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو اس صورت میں ان کے مقابل یعنی جہنمیوں کے لیے آیت نمبر بہتر میں ان کے لیے جہنم کے دروازے وہ بند ہوں گے اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ اس کی تپش یہ ان پر آ سکے اور یہیں سے ان کے لیے عذاب شروع ہو سکے کہ اس کی وہ بڑاس یہ ان کے چہروں پہ لگے یا گزشتہ صورت میں کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا تھا آیت نمبر انتیس میں کتاب انز اللہ کا مبارک ان لیبرو آیا تی قرآن کو میں نے تدبر کے لیے نازل کیا ہے تو اس صورت میں تدبر کے جو اثرات ہیں اور تدبر کا جو نتیجہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں کہ قرآن میں جو لوگ تدبر کرتے ہیں تو تدبر کا اثر کیا ہے تو آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں اس کے اثرات وہ بیان کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پچاس میں کہا گیا کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے تو اس صورت میں اسی مضمون پر مزید ترقی ہے کہ فرشتے یہ بھی انہیں مرحبا کہیں گے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہوں گے فرشتے ان کے استقبال میں کھڑے ہوں گے امتیازات سورا ممیزات کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور اس انداز پر دیگر صورتوں میں نہیں ہیں ہر صورت یہ بعض باتوں کے ساتھ ممتاز ہوتی ہے اور یہ تمام باتیں یہ اگر بندہ یہ سے نبویہ دیکھے تو ایسی بہت ساری صورتوں کی بعض امتیازی باتیں یہ آتی ہیں صورت ممتاز ہے مشرقین کے اس شعبے پر آیت نمبر تین میں کہ ہم تو ان کی بندگی نہیں کرتے لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں یعنی مشرقین کا جو اصل عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں تو اس صورت میں یہ ان کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے یہ صورت ممتاز ہے بچے کی پیدائش پر تین پردوں میں ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں اس کی پیدائش یہ ہوتی ہے یہ آیت نمبر چھ میں کہ ایک وہ پیٹ کی تاریخی دوسرے وہ رحم کی تاریخی اور تیسرا جس پردے میں وہ بچہ وہ پڑا ہوتا ہے اسے مشیمہ کہتے ہیں عربی میں وہ جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے تو ان تین اندھیروں میں اور تین پردوں میں بچے کی یہ پیدائش ویسے تو قرآن میں جنین کی پیدائش کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے لیکن اس صورت میں فی ظلمات انتلاس تین اندھیروں میں یا یہ صورت ممتاز ہے پورے قرآن مجید کو متشابہن مثانیہ، متشابہ کہنے میں ویسے تو قرآن مجید کی آیات یہ دو قسم پر ہیں سوریہ عالمران میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا آیت نمبر ساتھ میں کہ اس کی بعض آیات جو اکثر آیات ہیں وہ محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں سورہ حود میں پورے قرآن کو محکمات کہا گیا تھا یہاں پر پوری کتاب کو متشابہن یہ کہا گیا ہے اور وہاں پہ بھی ہم نے اس, اس ان کے درمیان تطبیق بیان کی تھی کہ قرآن کو متشابہ یہ کیوں کہتے ہیں اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ذکر کر دیں گے یہ آیت نمبر تیئیس میں یا صورت ممتاز ہے موحد اور مشرق کی مثال پہ یہ آیت نمبر انتیس موحد کی مثال یہ ایسے ہے جیسے ایک بندے کا غلام ایک بندے کا نوکر اور مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے متعدد افراد کا غلام اور وہ متعدد افراد بھی کہ آپس میں مشتو گریبان ہوں ایک بھی اس سے اپنی خدمت لیتا ہے دوسرا بھی اس سے اپنی خدمت لیتا ہے اور حاجت اس کی کوئی پوری نہیں کرتا اور موحد یہ ایسا ہے جیسے ایک بندے کا غلام یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے موحد جو صرف اللہ کو پوچھتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور اسے کسی اور کے در پر ماتا ٹیکنے کی ضرورت نہیں اور مشرق یہاں پہ بھی سجدہ اس بابا کے در میں بھی سجدہ اس بابا حاجت کوئی بھی پوری نہیں کرتا لیکن خدمت ساروں کی کرتا ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے وہ سب سے زیادہ تما والی آیت اور سب سے زیادہ امید والی آیت پہ اتما اور ارجا آیت پہ آیت نمبر ترپن کلیا عبادی اللہ اسرف اعلی انفسم لات نتو رحمت اللہ ان اللہ یق فردنوب یا صورت ممتاز ہے میت کی تشبیح دینے پر سوئے ہوئے شخص کے ساتھ کہ سوئے ہوئے شخص یہ میت کے مشابہ ہے جیسا کہ مردہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اسی طرح جو سویا ہوا شخص ہے تو وہ بھی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے کہ آیت نمبر بیالیس فورٹی ٹو یا سورت ممتاز ہے کہ زمین اپنے رب کی روشنی پر یہ چمک اٹھے گی واشر قطل ارد بنوربہ یہ مضمون دیگر جگہ پہ نہیں ہے آیت نمبر انہتر کہ زمین اپنے رب کی روشنی پر چمک اٹھے گی بروز قیامت یہ مضمون اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے اور بھی کافی سارے امتیازات ہیں مقصد الصور سورت کا مقصد اور دعویٰ ہے افباط ال توحید بل ادل اور مشرقین کے شبہات کی تردید سورت کا مقصد ہے اس بات و توحید بالعدل اور مشرقین کے شبہات کی تردید بالخصوص مشرقین کے اس شبے کو رد کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ان بابا باباؤں کی عبادت نہیں کرتے ہم تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے یہ شبہ آیت نمبر تین میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ شبہ آیت نمبر اٹھارہ سورہ یونس سے یہ شروع ہے وہ یقول اللہ یہاں پر بھی ان کا وہی شبہ ذکر کیا جاتا ہے تقسیم سورا سورہ ظمر یہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول آیت نمبر ایک سے بیس تک باب ثانی دوسرا باب آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر تھرٹی سیون تک سینتیس تیسرا باب آیت نمبر اٹھتیس سے پینتالیس تک فورٹی چوتھا باب آیت نمبر 46 فورٹی سے اکسٹھ تک سکسٹی ون اور پانچواں باب یہ آیت نمبر باسٹھ سے آیت نمبر پچہتر آخری آیت تک سورت کے ہر باب میں دعوے توحید بھی ہے ہر باب میں ترغیب القرآن بھی ہے ہر باب میں توحید پر دلائل اقلی بھی ہیں اور مشرقین کے بعض شبہات کی تردید بھی ہے جیسے پہلے باب میں پہلے ترغیب القرآن ہے پھر دلیل وہی توحید پر زجر دیا جا رہا ہے مشرقین کو مشرقین کے مشہور شبے کی تردید ہے دلائل اقلی ہے توحید پر تخویف ہے منکرین کو اور حالت مشرق انسان کی بیان کی جاتی ہے دوسرا باب جو اکیس سے سینتیس تک ہے دوسرے باب میں دلائل اقلیہ ہیں اور یہ دلائل اقلیہ یہ پہلے سے ذرا خاص کر دیے جاتے ہیں ترغیب لقرآن ہے اور تابے اور غیر تابےدار منقاد اور غیر منقاد کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے اور بشارت دی جاتی ہے منقادین کو تابے داروں کو اور تخویف دی جاتی ہے غیر منقادین کو جو غیر تابے دار ہیں تیسرا باب جو اٹھتیس سے پینتالیس تک ہے تو اس میں دلیل عقلی الزامی ہے کہ جو مکاتب کو چپ کرا دے پہلے دلیل عقلی الزامی پھر شرک شرق دعا کی نفی ہے اس پر بطور تفریق کے پھر ترغیب لقرآن دلائل اقلییہ توحید پر اور زجرب شرک چوتھا باب جو آیت نمبر چھیالیس سے اکسٹھ تک ہے تو اس میں دعوے توحید ہے پھر تخویف اخروی حالت انسان کی اور ترغیب لقرآن پانچواں باب جو آیت نمبر باسٹھ سے پچہتر تک ہے تو اس میں پھر دعوے توحید ہے دلیل اقلی اسی طرح دلیل وحی اور زجرب شرک سورت میں دعوے توحید نو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر دو میں فَاعْبُدِ اللہ مخل صلی الدین دوسری مرتبہ آیت نمبر چھ میں ذالی کم اللہ لَهُ الْمُلْكُ لَا الملک إِلَّا اللہ تیسری مرتبہ آیت نمبر گیارہ میں یہ إِنِّي انی أَنْ أَعْبُدَ انبود اللہ مخل صحدین چوتھی مرتبہ آیت نمبر انتیس میں الحمدللہ پانچویں مرتبہ آیت نمبر اٹھتیس میں تھرٹی ایٹ میں یا قل حز اللہ علیہ تو المتوکلون المتوکل اللہ چھٹی مرتبہ آیت نمبر چوالیس میں یا قل اللہ شفاۃ جمیا ساتویں مرتبہ آیت نمبر چھیالیس میں فورٹی سکس میں قُلِ اللَّهُمَّا فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ اور آٹھویں مرتبہ آیت نمبر باسٹھ میں یہ اللہ خالق کل شیئن وَهُوَ عَلَىٰ کل شیئن وَكِيل اور نوی مرتبہ آیت نمبر پچتر میں وَقِيلَ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورت کا آخری جملہ دعوی توحید ہے سورت میں یہ نو مرتبہ دعوے توحید یہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں اس سورت کی فضیلت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ گھر کے احوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جو گھریلو زندگی ہے تو یہ امہات محات المومنین کو ہی زیادہ معلوم ہے یہی وجہ ہے کہ بستر پر جانے کی اور رات کو جو اللہ کے پیغمبر کے معمولات ہیں تو زیادہ تر روایات یہ امہات المومنین سے ہیں یہی وجہ ہے کہ تہجد کے باب میں جو روایات آتی ہیں تو وہ امہات المومنین سے ہیں جو لوگ تحجد کی روایات سے تراویح بناتے ہیں تو روایت اماحات سے پیش کرتے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی عبادت ہے حالانکہ اماحات المومنین وہ گھر کے اندر کی باتیں صابع کرام آتے تھے اور یہ ان سے پوچھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جو آٹھ رکع تحجد والی روایت ہے وہ بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے لیکن اتنی موٹی باتیں غیر مقلط کو کون سمجھائے کہ جو تراویح جو تحجد سے وہ تراویح بناتا ہے اسی لیے یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ روایت ترمیزی میں مسند احمد میں اسی طرح سنن نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں مروی ہے کہ کانن نبی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر وہ اپنے بستر پر سوتے نہیں تھے بے بنی اسرائیل و والزمر یہاں تک کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ زمر کی ہر رات وہ تلاوت نہ کر لیتے کہ آپ اندازہ لگائیں یہ آج ہمیں یہ آیت الکرسی پڑھنا یہ ہم پر بھاری ہوتا ہے اور ہم آیت الکرسی پڑھے بغیر ہم سو جاتے ہیں یہ اسی طرح سورہ اخلاص اور معاو پڑھے پڑے یہ ہم سو جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ان کا ہر شب کا معمول یہ تمام اسکار بھی تھے اسی طرح سورہ السجدہ سورہ تبار سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر اس سے آپ اندازہ لگائیں اور پھر پڑھنا اللہ کے پیغمبر کا اس پر کم از کم اگر بندہ مسلسل ان تمام اسکار کو آیت الکرسی کو کم از کم اس پر ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے لگتے ہیں یا اگر بندہ تیز پڑے تو کم از کم ایک گھنٹہ تو ضرور لگتا ہے لیکن آج ہم پر یہ آیت السی کا پڑنا وہ گراں ہیں اور وہ ہم پر بھاری ہے اور ہمارے آج کے لوگ اور آج کے نوجوان بدکسمتی سے رات کو سوتے وقت یہ کانوں میں آئی یہ ایئر پیڈز ہوتے ہیں یہ دے کر اور ہینڈز فری دے کر وہ گانا بجانے کے ساتھ وہ سوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان پر آیت الکرسی کا پڑھنا یہ بھاری ہے اور آیت الکرسی کا پڑھنا یہ بھی شیطان یعنی انہیں چھوڑتا نہیں اور نفس نے اسے اس پر بھاری بنا دیا ہے زمر عربی لغت میں اس کا اصل معنی یہ ایک بات آ کہ لوگ موسیقی سن کر یہ رات کو سوتے ہیں تو اسی زمر کی مناسبت سے یہ بات بھی سامنے آ گئی حدیث میں جو گانے بجانے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو انہی میں ایک لفظ مزامیر آتا ہے مزامیر جو ساز ہوتا ہے جو بعض آلات ہوتے ہیں ساز ہوتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں لفظ مزامیر آتا ہے جو لوگ موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں اور موسیقی کے لیے مختلف دلائل وہ تراشتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے یہ طرح طرح کے لیے وہ باطل تعویلات کے ساتھ وہ دلائل تلاش کرتے ہیں اور پاج کے دور میں یہ جو ہمارے نیٹ پر جو مولوی ہیں تو وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے حوالوں کو توڑ مروڑ کر اس سے وہ دین بناتے ہیں مثلا بخاری کی ایک روایت کو سب سے پہلے زمر کا مانا زمر عربی لغت میں اگر آپ مفردات القرآن میں راغب اس دیکھیں تو زمر اصل میں یہ عربی لغت میں قلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا کم ہونا قلیل ہونا اور دوسرا زمر یہ اصل میں یہ آواز کی ایک قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شترمرخ کی آواز ہے تو عربی زبان میں اسے کہ اس کے لیے زا میم اور رے زمر زمر یا زمار یہ الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پر اس صورت میں زمر جماعت کو کہتے ہیں اور اہل لغت کہتے ہیں کہ اصل میں جماعت کو بھی زمرہ زمرۃن جماعت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں یہ بھی اسی آواز سے مشتق ہے وجہ یہ کہ جب متعدد افراد جب بہت سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں لے انہا ادج تماعت کان اتلاح جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا جو شور و غل ہوتا ہے اور ان کی جو آواز ہوتی ہے آواز پیدا ہوتی ہے تو جماعت کو بھی زمر اسی وجہ سے کہتے ہیں زمرہ اسی آواز سے ہے بخاری کی ایک روایت بعض لوگ موسیقی کے جواز کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے تو اسی باب میں انہوں نے حدیث کا مانا وہ واضح کر دیا ہے حضرت ابو موسا الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اللہ کے رسول نے ابو موسا سے کہا یا اباموسا کہ اے ابو موسا تمہیں اللہ نے ایسی آواز دی ہے لقد اوتی تم مزامیر آل دا دا تو بعض لوگ جب مزمار اور مزامیر کا لفظ دیکھ لیتے ہیں تو بس اچھل پڑتے ہیں کہ دیکھو اور یہ ساز کی جو آواز ہے اور گانے بجانے کی تو یہ ثابت ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو موسا ال کو اور گانا بجانا جو ہے تو یہ ثابت ہو گیا حالانکہ حضرت ابو موسا ال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کو جو وہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھ رہے تھے اس کی تعریف کی ہے کہ اے ابو موسا تمہیں داؤد والوں کی طرح ایک خوش آوازی جو ہے وہ تمہیں دی گئی ہے جیسے حضرت داؤد وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بڑی خوش آوازی کے ساتھ کرتے تھے اور تمہیں اللہ نے ویسے ہی خوش آوازی دی ہے تو اے ابو موسا تمہیں اللہ نے ایک خوبصورت آواز دی ہے اسی لیے امام بخاری باب بانتے ہیں باب حسن سعودی بلقرا للقرآن قرآن کو جب بندہ قراد کرے تو اچھی آواز کے ساتھ کرے یعنی گویا کے امام بخاری مزمار اور مزامیر کا مانا کرتے ہیں کہ اس سے مراد خوبصورت آواز میں اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ موسیقی کے جواز کے لیے دلائل ڈھونڈنے والے کہ انہیں بخاری کے الفاظ تو معلوم ہیں ہم جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس حدیث کے حدیث کی جتنی کتابوں میں جتنی سندوں سے وہ روایت آئی ہوتی ہے تو ہم اس کا مطالعہ حدیث کی تمام کتابوں میں کرتے ہیں موسیقی کے مجوزین اور جواز والوں کو بخاری کے الفاظ تو معلوم ہیں لیکن ابویالہ الموسلی مسنت ابویالہ الموسلی جو اسی دور کا محدث ہے ان کی مسنت اس کے الفاظ وہ انہوں نے نہیں دیکھے اسی طرح امام تہاوی نے مشکل الاثار میں انہوں نے یہی روایت یہ بیان کی ہے اور اس میں سرے سے مزمار اور مزامیر کے الفاظ آتے ہی نہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کا ان سو تہادا من اسواتی آل دات کہ اے ابو موسا تمہیں آل داؤد کی آوازوں کی طرح آواز دی گئی ہے سوت وہاں پہ سرے سے مزمار ہے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ محدسین جیسے فتح الباری میں ابن حجر نے امداد القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے انہوں نے اس حدیث کا یہی معنی کیا ہے کہ مراد اس سے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے لئی سمنا ملم یغن بال قرآن ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز اس حدیث کے ہم دو معنی کرتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہ پڑے ایک لم ی مغن اس کا ایک معنی یہ ہے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو موسیقی کے ساتھ اپنا دل نہ بہلاؤ بلکہ اگر دل بہلانا ہے تو قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھو اور دوسرا معنی ہم اس حدیث کا یہ کرتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کے ذریعے مخلوق سے بے پرواہ نہ ہو یہ تغنا بمانے استغنا کے کہ جو مخلوق سے قرآن کے ذریعے بے پروا نہ ہو جائے بے پروا یعنی مستغنی نہ ہو جائے قرآن کا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم ابھی بھی دنیا والوں کو ہرس کی نگاہ سے دیکھتے ہو تمہیں اللہ نے جو دولت دی ہے یہ دولت دنیا والوں کو اللہ نے نہیں دی قرآن کے ذریعے دنیا والوں سے مستغنی ہو جاؤ تمہیں اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے تو یا تغن بال قرآن اس کا ایک معنی یہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وہ قرآن مجید کو قرآن مجید کو یہ جو موسیقی کے آلات ہیں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو علماء نے ان پر بڑے سخت فتوے لگائے ہیں شرع فقہ اکبر میں ملہ علی قاری وہ کہتے ہیں من قرآن القرآن ضرب ضربی جو قرآن کو پڑھتا ہے دف بجانے کے ساتھ ولقدیب اور دیگر آلات موسیقی کے ساتھ یکفر یا یوکفر یو اس کی تکفیر کی جائے گی یعنی یہ کفر کا معاملہ ہے اور پھر آگے ملا علی قاری کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں تو یہ حکم ہے, ہے لیکن جو بندہ اللہ کا ذکر کرے یعنی حمد پڑھے اور وہ بھی ساز اور گانوں کے ساتھ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی نعت پڑے اور اللہ کا ذکر اس کے ساتھ تالیاں بجائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے لیکن آج کون اس کی پرواہ کرتا ہے اور امت ان چیزوں میں یہ مبتلا ہے پڑھنا ہے قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو تو یہ صرف زمر کے زمر کی مناسبت سے یہ ایک حدیث کا معنی ورنہ اس سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل میں غالباً آیت نمبر چونسٹھ میں وہاں پہ ہم موسیقی کے حوالے سے یہ بحث ہی ہم کر چکے ہیں وہ درس آلریڈی ریکارڈ ہے ایک بندہ وہاں پہ سن سکتا ہے اسی طرح سورہ لقمان کے آغاز میں بھی ہم نے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت یہ گفتگو یہ کی تھی تو سورت کا مقصد اثبات التوحید توحید بالآدل اور مشرقین کے شبہات کی تردید ہے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین